نمبر پچیس یہودی دجال کے پیروکار عن اسحاق ابنی عبد ابن اللہ ان امی ان سبنی مالکن رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبالمن یہودی عصبہ نصبون الفن علیہ مطیالی ستو حضرت انس رضی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسبہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی اتباع کریں گے انہوں نے سبز چادریں پہنی ہوئی ہوں گی